کہ تیرا معبود چاندی کا ہے سونے کا ہے یا کس کس کا ہے ہم نے یہ بتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کی نصبیں بھی ہیں باپ بھی دادا بھی پردادا بھی تو ان سے بلا نا ربا کا تو اپنے معبود کی کیا نصف بیان کر اس کا باپ دادا اولاد وغیرہ تو یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان تراکیب سے بھی کیا ہے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 شان یہ ہے کہ اللہ ہے لفظ اللہ کے ساتھ بتائیے کن کی تردید ہو گئی بتاؤ دہریا کی دہریا تو اللہ کے وجود کے قیلی بھی نہیں لفظ اللہ جب کہا تو دہریہ کی تردید ہو گئی جو من کے رہیں اللہ تعالی کے وجود کے آگے کیا کہا گیا جی آحد اللہ تبارک و تعالی یگانہ ہے آہد کا منع لکھو یگانہ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 سندھی کے اندر جو اکیلا آدمی ہو نا اس کو دھار کہتے ہیں نہیں हा? فلانا دھارا हा? تو دھا. دھار اکیلے کو کہتے ہیں جو جدا اس نر بالکل خالص دار ہندی کے اندر احد کا من نرا دھار میرے محترام ویسے اللہ تبارک بالا کہ صفت واحد ہو پھر بھی یہی مانا ہوتا ہے احد ہو پھر بھی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 تو میات کی صفت واحد آئی نہیں تو سو تقسیم ہو سکتا ہے نہیں تو واحد لغت کے لحاظ سے تقسیم ہو سکتا ہے لیکن احد ایسا لفظ ہے کہ اس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہوتی میات واحدہ تم کہہ سکتے ہو میا تحد نہیں کہہ تو اشارہ کر دیا کہ جو تم سونا چاندی کہہ رہے ہو تو مرکب چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ترکیب سے کیا ہے اللہ السماد اللہ ترکیب سے ہی پاک ہیں اور احد الا کے تردید کی گے ان لوگوں کی جو دو خدا مانتے ہیں جیسے یہ ایران کے تھے یزدان اور اهرمن دو خدا مانتے تھے اضا تین خدا کون مانتے ہیں عیسائی ان کے بھی تردید ہو گئی ہندوستان کے ہندو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کی بھی تردید ہوگی عہد کے ساتھ آگے اللہ حسمد اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں سمجھ کا منع لکھ لو اللہ جی یسمت و علیہ فی الحاجات بخاری میں آئے تفسیر کرت بھی سبج کا منع اللہ زی یسمت و علہ فی الحاجات حاجات کے اندر جس کی طرف کشت کیا جائے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 نہ جنا اللہ تعالیٰ نے اور نہ جنا گیا اللہ تعالیٰ اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے تو کن کی تردید ہو گئی جی یہودوں کی بھی وکالت الیہود و زائر و اللہ اور کس کی عیسائیوں کی بھی وکالت النسار ابن اللہ تو اللہ اولاد سے بھی پاک ہیں بھائی ہم جو اولاد کے متمنی ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے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 سبحان اللہ ان پیداروں کے بھی خالق ہیں ہے ہیں ابدی ہیں انہیں کیا ضرورت پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو یا اس کی جن سے ہوگی یا غیر جن سے خدا کی جن سے ہو تو وہ و جبا لازماتا ہے کہ واجب الوجود کا ہوں بہت ہوں سارے وقلاء متفق ہیں کہ واجب ایک ہے اور اگر غیر جن سے ہو تو تمہاری اولاد غیر جن سے تو بنی بھائی تمہارا بیٹا بھولو پیدا ہو جائے بندر تو ہر کوئی تانا نہیں دے گا تو خدا کی اولاد و غیر جن سے یہ کیا ہے اے بھائی گالی ہے تو خدا کو گالی دیتے ہو گیا لب یعت نہیں جنا اللہ تعالیٰ نے غلام یولاد نہ جنا خدا کا باپ نہیں خدا کا باپ دادا ہوگا تو باپ دادا خدا سے پہلے ہوگا پیچھے ہوگا جب پہلے ہوا تو خدا قدیم ہوا